ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے وہ اوقات کے اندر آپ تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں اختلاف بھی تفصیل کے ساتھ اور کے دلائل بھی ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے باب الوقت کہ وہ ہے جس میں ظہر کی نماز کا پڑھنا مستحب ہے وہ کون سا وقت ہے تو اوقات کے حوالے سے تو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں تو پوری بات کے اندر کچھ تو چند آخر میں اشکالات ہیں او بی سی ادوا اختلافات سے ہی منسلک ہیں دو مذہب ہیں اس بات میں کہ ظہر کی نماز کس وقت کرنا افضل ہے اس بات میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ سردی کے زمانے میں سردی کے نرمانے میں جی جی جی بات یہ کر رہا تھا کہ اس بات میں تمام اہمان کا اتفاق ہے کہ سردی کے زمانے میں ظلم کی نماز کو جلدی پڑھنا یہ زیادہ مستحب ہے یعنی زوال شمس کے بعد اور وقت میں پڑھنا مستحب ہے کا سردی کے زمانے میں مشتا اتنی بات سمجھ میں آ گئی البتہ گرمی کے زمانے میں یعنی ایام الصیف گرمیوں کے موسم میں زہر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے اس میں آئمہ کا اختلاف ہے سردی کے زمانے میں سب کا اتفاق ہے کہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے گرمی کے زمانے میں آئمہ کا اختلاف ہے کہ ظہر کی نماز کو کب پڑھنا افضل ہے اس حوالے سے دو موضوع ہیں امام شاہ رعی رحمہ اللہ اور بات حرافی ان حضرات کے نزدیک چاہے سردی کا زمانہ ہو چاہے گرمی کا زمانہ ہو ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا افضل ہے ظہر کی نماز میں تاجر یعنی جلدی پڑھنا کیا ہے افضل ہے امام شاقی رحمتہ اللہ علیہ اور بعض جبکہ دوسری طرف امہثہ امام ابو اجما نحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام احمد بن حنبل رحم اللہ عبداللہ بن مبارک سفیان سوری اس کے علاوہ یعنی جمہور جمہور جی عراقی عراق سے جمہور کا مطلب یہ ہے جس میں احناب امام امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحبین سب شامل ہیں احناف مالکیہ حنابلہ اور سوری رحمت اللہ یہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے زمانے میں گرمیوں کے موسم میں زبر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا کیا ہے زیادہ اثر ہے ٹھیک ہے یہ دو ہیں آپ کے سامنے پہلا مسئلہ غلام شاطی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا مسئلہ احناف جمہور کا احناف مالکیہ سب کا یہ اضرا کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں مؤخر کر کے پڑھنا موسم اختلاف گرمیوں کے موسم میں ہے نام شافی فرماتے ہیں کہ جلدی کرنا مستحب ہے جلدی پڑھنا اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مؤخر کرنا مستحب ہے پہلے جو دلائل ذکر کیے ہیں جو احادیث پہلے لائے ہیں وہ تقریباً جو روایات پہلے ذکر کی ہیں سات صحابہ اکرام رضوان اللہ سے نقل کی ہیں روایات سندوں کے ساتھ جن میں یہ بات ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا کیا ہے افضل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو جلدی پڑھا جس میں نماز کو جلدی پڑھے نماز کو جلدی پڑھنے کا ثبوت ہے جن روایات میں سات صحابۂ اکرام سے بارہ سندوں کے ساتھ یہاں شاہ رحمت اللہ کا جو مستقل روایات ہیں وہ آپ کے سامنے گا نماز پڑھتی گرمی بالحجیر زہر نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ کی نماز پڑھتے تھے گرمی میں اور نبی صلی اللہ ولی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کی نماز تھے. مِّن اپنا خیر ذکر کرنے عبداللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زور کی نماز پڑھتے تھے تو آپ وہ پس میں پکڑ لیتا تھا قبضی بھر کے من الحسب کنکریوں کی کنکریوں کی مٹھی بھر لیا کرتا تھا او हैं یا مٹی سے مٹھی بھر لیتا تھا اس لیے کہتے کہ عال میں ان کو اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لیتا تھا اس مٹی کو یا ان کنکریوں کو پھر کیا کرتا تھا پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ان کو کیا کرتا تھا پھیرتا تھا یعنی ہاتھ میں ان کو بدلتا رہتا تھا حد تا تب روزہ یہ کام کس لیے کرتا تھا تاکہ وہ کنکریاں مٹی ٹھنڈی ہو جائے اور پھر میں ان کو ڈال دیتا تھا اپنی سجا گاہ میں جہاں میں था نیاز جکاتا تھا جہاں میں اپنی پیشانی رکھتا تھا اس جگہ میں ان کنکریوں کو ڈال دیتا تھا اب یہ فیل بتا رہا ہے کہ یعنی وہ اتنی سخت گرمی ہوتی تھی اس وقت کہ سخت گرمی کی وجہ سے وہ کنکر بھی خوب گرم ہوئے ہوتے تھے کہ ان پر جس کی وجہ سے میں کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں بدلتا رہتا تھا کبھی ایک ہاتھ, دوسرے ہاتھ میں ڈالتا رہتا تھا تاکہ وہ کنکریاں کیا ہو جائیں چھنٹی ہو جائیں تو میں پھر ان کو اپنی سہی گاہ میں رکھ کر سجا کرتا تھا دیکھیں تو آپ کب سے مٹھی بھر لے لیتا تھا کس سے کنکریاں اور یہ نے اجا لوافی کپ سہی پھر میں سرک دیتا تھا اپنے دونوں ہتھیلیوں ہاتھوں میں ہاتھوں میں ان کو پلٹ دیتا دوسرے ہاتھ میں ہاتھ پلٹتا تھا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے پھر میں ان کنکریوں کو یا پٹی کو ڈال دیتا تھا رکھ دیتا تھا اپنی پیشانی کی جگہ جبینی اپنی پیشانی کی جگہ میں شدت کس لیے کرتا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے پتا چلا کہ آپ کس وقت کرتے جلد, گرمی میں کبھی رمن کو کہتے ہیں کو کہتے آپ کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس کی ریت کی گرمی کی کہ بالحجیر جو اس سورج کی تپش کی وجہ سے بالحجیر سورج کی تپش گرمی سورج کی تپش وجہ سے جو ریت گرم ہو جاتی تھی ہم نے اس کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ریت بہت گرم ہے تو فما اشکانہ فما اشکانہ مطلب آپ نے ہماری شکایت کی پرواہ نہیں کی فما اشکانہ آپ نے ہماری شکایت کی کوئی پرواہ نہیں کی شکایت کی گرمی کی تپش وجہ سے ریت کے گرم ہونے کی ہماری شکایت کی پرواہ لگی اور آپ زمر کی, کی نماز جلدی پرمایا کرتے پڑھ لیا کرتے ہی تو ان صحابہ اکرام اللہ تعالی گرمی جو ہوتی تھی وہ حضرت حباب سے نقل کرنے والے نقل کیا ہے یا تو حارثہ بن مضرب نے او من ہوا مصو عبارت او من ہوا لو یا اسی طرح کے لوگوں نے یعنی آپ کے اصحاب ہی شگرد بن اس میں سے یا تو حارثہ بن مزرب نے یا یہ کہ ان جیسے لوگ یعنی اسی طرح کے لوگوں نے کیا نقل کیا قال احباب خباب نے کیا کہا قال ح ثناب ما تقال ح ثناب الأصبحان قال حد ثناائ ب الأصبح عليه قال ح ثنابقياً عن العامج أبي عن أبييس حاف عن حالث تب عن حالالة عن حبّ بالضلي الله قالال سلام وبي قال ح ثناب بكر تقال ح ثنا أ قال حثفان ق حاف وبي قال ح ثنااء مزوق قال ح ثناب جو گئی ہے ان ابراہیم علی الاصفر قال قال عاش رضي الله تعالی عنها ما ريتوا حدا اشد تعبيله صلاه الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستثن ابا ولا عمر انا تعاشك معي ابراہیم نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلدی کرتے ہوئے زور کی نماز میں کسی کو نہیں دیکھا یعنی جتنی جلدی آپ زور کی نماز پڑھتے تھے اتنی جلدی نماز پڑھتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا آگر آبی کہتے ہیں مستہ اس معاملے میں نے حضرت اپنے ابا جان حضرت اللہ کو کرنا کوئی مست نہیں فرمایا اور نہ حضرت عمر کو مستثنا فرمایا یعنی کسی سے کوئی بھی آپ سے جدید نواز نہیں پڑتا تھا جو بکر کون ہےgetLogger उनको उनका भी पिछला नहीं फरमाए قال حدثنا ابو بکر دعوه ابن مرزوق قال حدث قال را حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف الاعرابي عن سيار بن سلامه قال سمعت ابا برزه يقول سمعت ابا برزه رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي الحجيره الذي تدعو له الزهرا اذا ذهبت الشمس ابو بردخ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ کا نام لے کر پکارتے ہو یعنی زہر کی نماز آپ کیا کرتے تھے یوسل حجیرہ گرمی میں پڑھتے ٹھیک ہے کب آگے پھر اداسو ادا دہاد الشمس دہاز کے معنی ہوتے ہیں پھسلنے الشمس جب سورج پھسل جاتا آپ کی کتاب میں اس کا حشے لگا ہو تو مطلب یہ کہ مغرب کی طرف پھسلنا جب سورج مغرب کی طرف کیا اذا جب سورج وقت سے مغرب کی طرف پھسل جاتا تھا ظاہر یعنی ہو جاتا تھا تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے یہ نماز پڑھتے تھے جس کو تم کی نماز کہتے ہو جب کبھی آپ کو کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے یا اس عبارت کا تو ضرور مجھے اطلاع کیجیے ابھی کالا یا کالح یا کالا الحمد اللہ اذا نزل جب آپ کسی جگہ پر اترتے یعنی آپ جب کسی جگہ پراؤ ڈالتے لمبر ہو آپ وہاں سے سفر کا آغاز نہ کرتے نہ چلتے ارتحل سفر شروع کرنا لم یر مین اس جگہ سے نہ ہٹتے نہ سفر جاری رکھتے کی نماز, نماز. فخ بن مالک سے سوالار بھی ہوتا یعنی کہ ابھی سور ن... سور ظاہر ہو رہا ہوتا نصف نہ اگرچہ نصف نہار بھی ہوتا پھر بھی یعنی کا مطلب کیا ہے کہ جب سورج ظاہر ہو جاتے اس لیے کہ سروج کے زائل کا وقت ہی نہیں ہے, ہے سورج کے, زائل کے کیا کرتے تھے نماز پڑھ لیا کرتے مالک نے خبر رسول مبارک سے بہت کشید لائے نکلے یعنی آپ سورج ہو چکا نماز پڑھائی سب کو عن مسروختے میں عبد اللہ نے مسرو کے پیچھے نماز پڑھی ظلم کی نماز حضالت شمس اس وقت کے جب سورج ظاہر ہو چکا تھا فکال ولبیلا اِلَّهُ <السَّلَاتِ> اللہ وقت و حاضیہ نے مسعود نے نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا ہا را یہ وقت یا یہ نماز ولہ اللہ <السَّلَاتِ> قسم ہے اس رات کی جس کے علاوہ کوئی اور معبول نہیں ہے وقت و حا <السَّلَاتِ> یہ وقت اسی نماز کا وقت ہے یعنی اس نماز کا صحیح وقت یہی ہے آگے جا کر اس روایت کو لے کر اعتراض بھی ہو کے اندر آپ یہ روایت ذہن میں رکھیے گا عبداللہ مسرد نے قسم کھا کر کہا کہ کب زور کی نماز پڑھی سورج کے غائب ہونے کے متصل بات زور کی نماز پڑھانے کے بعد قسم کھا کر کہا کہ اس نماز کا وقت یہی یہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک تمام روایت ذکر کی ہیں بارہ سلمبوں کے ساتھ ساتھ سے ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمر کی نماز کو کب پڑھا جلدی پڑھا جلدی پڑھا گرمی میں اب تبصرہ کرتے بڑھاتے ہیں مام زہر کی زمانے انہوں نے زہر کی نماز میں کرنا اور انہوں نے کیا ان روایات کا جو ہم نے پہلے ذکر کیے فیزالی کا آخر اور بعد میں اس کی کیا ہے مخالفت کی ہے کہ یہاں سے آگے پھر احلاق اطلاع ذکر ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ زندگی رہی تو پھر آپ کے سامنے پڑھیں گے چلو ایک بات ہمیں ہمیشہ سر